میں سوچا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موت کا تجربہ بار بار ہو. تو میں سوچا کہ شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چار کہ مرضی ہے کہ میں لوگوں کو موت بارے بتاؤں بتاؤں یعنی لئے بہت ہی عجیب بات ہے میں سوچتا رہا کہ موت کا سبجیکٹ جو ہے وہ انٹچڈ پڑا ہوا ہے ہزاروں سال سے کسی بھی شخص نے مسلم نے نان مسلم نے موت کے بولوں پر اتنا لکھا ہے نہیں لکھا ہے تک میں نے لکھا ہے موت کے بارے میں اتنا لکھا, لکھا ہے اکٹھا کریں تو ایک بوٹی سے کتاب بن جائے گی میں نے بہت پڑھایا لیکن کوئی بھی مسلم ہے نان مسلم رائٹر مجھے نہیں معلوم یہ موت پر اتنا لکھا ہو بے بے علماء دوسرے موضوعات میں لکھتے ہیں موت پر تو کوئی لکھتا نہیں تو اشاد اللہ تعالیٰ کا منظور تھا کہ میں لوگوں کو موت کے بارے میں بتاؤں موت کیا چیز ہے کیونکہ لوگ بے خبر ہیں اس پر بھی میں نے بہت سوچا کہ آخر لوگ بہت روزانہ دیکھتے ہیں بھرتے ہوئے پھر بے بےخبری کیوں جو جیسا کہ ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ میری ریسرچ کو بتا دو وجہ یہ ہے کہ ڈی این اے میں موت کی انٹرویو نہیں ہے جانتے ہیں کہ جو ماڈرن ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان کے سارے ہی باتیں ڈی این اے میں لکھی ہوئی ہیں ایک انسان کے ڈی این او اگر اس کو ڈی کوڈ کیا جائے تو تقریباً پچاس جلدیں بیٹا لکھا جیسی بنیں گی انسان کے بیٹا بیٹا لکھا جیسی بنیں گی اتنا زیادہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ڈی این اے میں لیکن موت نہیں لکھی ہوئی کب کب مرے گا آدمی مطلب کیا ہے ہم کانشسلی انکانش جانتے نہیں کچھ باتوں کو ہم کانشسلی جانتے ہیں جیسے یہ جانتا ہوں کہ میں یہاں گلاس رکھا ہوا ہے کانشسلی بے شمار باتوں کو کانشسلی جانتا ہوں جو کہ ڈی این اے میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن جب ڈی این اے میں لکھا ہی نہیں ہوا تو کون جانے گا تو اثر لگتا ہے کہ موت جو ہے ڈائریکٹ طور پہ خدا کے حکم سے آتی ہے کسی کو پتہ نہیں کب کسی کی موت آئے گی اس لیے لوگ بے خبر ہیں اس لیے لوگ سوچ نہیں پاتے آپ کبھی جائیے قبرستان میں کسی جنازے میں جانا رکھا ہوا ہے آدمی قبر میں اتارا جا رہا ہے لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں دوسری دوسری باتیں میں نے بچپن سے آج تک کبھی قبرستان میں نہیں دیکھا کہ جنازے کے لوگ جاتے ہیں تو موت کی باتیں کرتے ہو تو موت میرا سبجیکٹ بن گیا ایک صاحب ایک کتاب میرے خلاف بوڑھی چھپی ہے میرے خلاف بہت ساری کتابیں چھپی ہے اس میں سے ایک کتاب میں کا چیپٹر ہے آخرت نویسی. یعنی مجھ کو یعنی نگیٹو سینس میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں آخرت نویس ہوں ڈیتھ رائٹر رائٹر آن دا है آف ڈیتھ یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے اتنا زیادہ انفیولیئر سب... کتاب ایک عالم پہ لکھی ہوئی باقاعدہ عالم ہے وہ تو ڈیتھ کا سبجیکٹ انفیولیئر بنا ہوا لوگوں کے درمیان لوگوں کو عجیب سے لگتا ہے کہ میں ڈیتھ پہ لکھتا ہوں ڈیتھ رائٹر بن گیا ہوں میں کیسی عجیب بات